یہ لے لیں ذرا تاکہ ہمارے یہاں شکایتیں آتی انٹرنیٹ پہ کہ سوال آپ کا ہماری سمجھ میں نہیں آتا جواب سوال ریکارڈ ہو جائے جو حضرات پینٹ شرٹ پہنتے تو نماز پڑھتے وقت کیا احتیاط ان کو کرنی چاہیے دیکھیں اس پر تو ہم نے پہلے گفتگو کی کہ جس زمانے میں پتلون پہننا انگریزوں کا شعار تھا اور اس کے بعد جب مسلمان پہننے لگ گئے تو اب وہ شعار جو ہے چونکہ وہ قومی تھا اور قومی شعار جو ہے وہ بدل جاتا ہے مذہبی شعار نہیں بدلتا اس پر شاید ہم نے میرا گزشت تھا اب پینٹ اور شرٹ پہننے والوں کو ایک احتیاط کی شرٹ نہ پہنے اگرچہ نماز ہو جائے گی اور یہ جو گھرسنا ہے یہ تو سریہ حدیث شریف میں منع کہ کپڑے کو نہ گرسا جائے نیچے سے بھی نہیں یہاں سے بھی نہیں گھرسا جائے تو یہ شرٹ جو ہے یہ پینٹ کے اندر ڈالنا یہ بےآنی گرسنا تو کم سے کم ایسے پینٹ اور شرٹ پہنے کے اندر نہ گھرسیں اور باہر نکال لیں کم سے کم یہ دیا. اور پتلون ایسی پہنے کہ سجدہ کرنے میں اتیات بیٹھنے میں بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اتنی تنگ بھی نہ ہو کہ ہم جیسا آدمی یہ سوچے کہ یہ اس میں گھوسا کیسے ہوگا اتنی پتلی بھی نہ ہو کہ آدمی کو بیٹھنے میں اور اطیات میں دقت ہوگی تو نماز میں خیال جو ہے وہ بٹے گا اور نماز اطمینان سے آپ نہیں پڑھ سکیں گے تو ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے